بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ و آل محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صحیح غرب الصحب الباشاہ باقی تاہم شامین الخر غرامی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں شاہ درست نمبر چار سو نوے ایک سو بتیس ہے چار سو نوے دعوت شریف کے شعبہ سے ابھی کی تعداد اور ایک سو بتیس جو ہیں اوراز فتحیہ کا درخت ایک سو بتیس میں سے ملک الجبار کا جو حصہ ہے ہاں جی اس کا ایک سو ہے ملک الجبار والا کا اوراز فتح کا ہاں جی عراج کا نمبر ایک سو بتیس ہے اورج فتھیہ میں ملک الجبار کے حصے میں ہیں پہلا حصہ اس میں کل پچاس لال ہے اس میں سے اڑتالیسواں لال اللہ کی توضیع ہو رہی ہے اس میں لاََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََشريک المت المتہلخیر جو ہےت تک کا درست ہو چکا تھا تو آج جو ہے دہل خیر اس مقندر سے کی آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے اس میں جو ہے حرف ہے یت ہے اور حضمیر ہے خیر ہے تین چار کلمات اس کے اندر ہاں جی تو لغات میں میں جو ہے یت ہاتھ کے معنی میں بیا جہل خیر کے توجہ دے آپ کو ہاں جی یہ ہاتھ کے معنی میں زمیر ہے وہ ضمیر ہے بیا جہی یعنی اس کے اور اس کے معنی میں بیا جی یعنی اس کے اس کے ہاتھ میں بیا دونوں کو ملائیں گے تو اس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں اس کے دست قدرت میں اللہ تعالیٰ قلعہ ہمارے طرح کا ظاہر ہاتھ تو ہے نہیں ہے نا لہذا اس کو دست قدرت ترجمہ کرتے ہیں بیعت یہی یعنی اس ذات کے دستے قدرت میں الخیر کا لواج جو ہے خیر الخیر خیر و جمع اس کی خیر اس کے جمع جو ہے اخیار بھی آتے ہیں خیور بھی آتے ہیں جب اس کی جمع اخیار خیور ہو تو ہم اس مانا دیتا ہے فائدہ نفع بلائی مال دولت جب خیر کی جمع ہاں جی اخیار اور خیور ہو تو یہ معنی ہے اس خیر کا معنی فائدہ نفع بلائی مال دولت یہ سب معنی کی کیا ہے اور اگر اور خیراتم اگر خیرات ہونے کی صورت میں خیر سے تو پیداوار نعمتیں فیض منافع یہ معنی کیا ہے جی اگر اس خیر کی جمع خیرات کرا دیں تو پھر معنی پیداوار نعمتیں فیض منافع یہ معنی کیا ہے القاموس جدید نامی عربی اردو لغت ہاں جی؟ اور الخیر جو ہے ضد و شر یعنی خیر شر کا ضد ہے اپوزٹ ہے ہاں جی اس کا ایک معنی یہ بھی ہے خیر ضد و شر ہے یعنی خیر ہے یہ چیز یعنی شر نہیں ہے خیر ہے شرنی خیر یعنی فائدہ مند چیز نفی چیز شر یعنی نقصان دہ چیز ہاں جی تو یہ شر کا خیر جو ہے شر کا ضد جس طرح اچھی کا ضد برائی ہے اس طرح جو ہے دن کا ضد رات ہے اس طرح خیر کا ضد شر ہے اور شر کا ضد خیر ہے اور قرآن یاد ان طرح کا خیرن قرآن پاغ میں ہے اگر کوئی شات کوئی خیر چھوڑے یہاں مراد خیر سے مال ہے اے مال اگر کوئی خیر ترکے میں چھوڑے یعنی کوئی مال چھوڑے یعنی کوئی مال چھوڑے یہاں یعنی یعنی خیر مال کے معنی میں آئے قرآن پاک میں ہے ان طرح کے خیرن میں اگر کوئی خیر چھوڑے یعنی مال چھوڑے ترکے میں اپنے بات آنے والے سا کے لے میاں دن خیر اور اس مقدس دعا کی جو توضیع ہے جس کے ہم تشریح میں ہیں بیت خیر اس اس دعا میں بھی جو ہے بید ہی جو ہے جار مجرور الخیر پر مقدم ہوا اس میں الخیر و بید ہی تھا سادہ تجمہ کریں ہاں اسادہ عربی میں لیں بیت الخیر بی کو با جار مجرور کو مقدم کیا الخیر کو مخر کیا تو آج پہلے بھی عالوں کے مطلب میں بار بار علمان بیان کے نوپ سے جب جو ہے جار مجرور کو اس کے متعلق سے مقدم کریں گے تو حسر کا فائدہ انحصار کا فائدہ قصر کا فائدہ دیتا ہے تو بیخر جار مزور ہاں جی الخیر پر جب بیا تو یہ حسر کا فائدہ اور یعنی او، او، او، او، او خیرات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ مانا جائے گا تو بیار معجور ہیں الخیر پر مقدم ہوا کیونکہ قاعدہ یا جو ہے معنی بیان یہ ہے تقدیم و محب و تاخیر الحسر یہ نمایاں یعنی بیان کے اصول ہے وہ چیز جس کو بعد میں لکھنا چاہتا ہے پہلے لکھیں ہاں جی تو عام جان محض بعد میں مطالعہ پہلے ہونا چاہتا ہے یہاں پر جام مجربیا کو پہلے لکھا الخیر کو بعد میں لکھا تو علم معنی بیان عربی ادب کے اصول کے مطابق یہاں یہ فائدہ دے گا تعلیم و, و تاخیر یو فنحسر یعنی جس کو بعد میں ہونا چاہیے اس کریں تو حسر انحصار کو مانا جاتا ہے ال الخیر یعنی جنس الخیر ہے یہاں الخیر کے معنی کیا ہیں بیا دل خیر جنس خیر اور تمام خیرات ہاں جی جنس خیر اور تمام خیرات جو ہے فقط اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے یہ معنی بنے گا بیا دہیل خیر یعنی ہاں جی جنس خیر اور تمام خیرات دونوں معنی سے جنس خیر اور تمام خیر چونکہ الخیر داخل ہے یہ عموم پر بھی دلالت کرتی ہے یا اللام میں جنس ہو تو حقیقت خیر جنس خیر ہاں اور دنیا میں غلام جو ہیں کبھی عمومیت اور پر برداشت کرتی ہیں پھر تو جو عموم بدات کرتے ہیں پھر تو کیا ہیں تمام خیرات دونوں معنی یا سے اس میں نے دونوں اس میں شامل کیا ہاں جی پس الخیر یعنی جینس خیر اور تمام خیرات اب دل خیر ہو گیا تو مطلب کیا ہو جائے گا جینس خیر اور تمام خیرات فخر اللہ تعالیٰ ہی کے افزائے قدرت میں ہیں یہ معنی برے گا چنانچی قرآن باغ میں اسی حقیقت کا ذکر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا بےعد عل خیر ان نغال کل شین قذیر ہاں اللہ تعالیٰ خود سے مخاطب کر کے دعائیں جملے میں فرماتے سورہ عالم عمران تیز میں یہ اے اللہ بےعد عقل خیر تمام خیرات تیرے دست سے قدرت میں ہیں ان نغ لاک بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں چونکہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں جس کو جو خیر پہنچانا چاہیں جتنی مقدار میں پہنچانا چاہیں کم پہنچنا چاہیں زیادہ پہنچانا چاہیں وہ سب جو ہے خیر تیرے ہی دست چونکہ تو ہر چیز پر قدرت ہے لہذا خیرات بھی تیرے ہی دست قدرت میں ہیں تو جس کو جس مقدار میں پہنچانا چاہیں تو اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں تو بیاہ دکھال خیر ابھی دعا میں بیاہ دل خیر ہی ضمیر اس کے معنی میں کاتوش کے معنی میں یہاں اللہ مخاطب ہے اس میں اللہ کو غائب کی حیثیت سے بیان کیا تو یہ اللہ تیرے ہی دست قدرت میں ہر قسم کی بلائی ہیں خیر ہیں ہاں جی نفع ہے فائدہ ہے اور او فائدہ پہنچانا نفع پہنچانا ہاں جی بلائی پہنچانے سب دست تیرے دست قدرت میں صرف تیرے دست قدرت میں ہیں تمام خیرات تیرے دست قدرت میں ہیں ان نغ الشن غریب بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں ہاں جی اور قرآن پاگ میں تمام خیرات اللہ تعالیٰ کے دس قدرت میں ہونے پر متعدد آیات موجود ہیں یہ صرف ایک آیت نہیں ہے متعدد واجد موجود ہیں تو کہیں خیر الوارثین کے صرت میں ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین وارث ہے کسی کا تو, تو مطلب کیا وہ خیر اسی کے ہاتھ میں کہیں خیر الراضین کہہ کر تمام بہترین رزق دینے والا تو رزق یہاں یا رزق کا خیر بھی اسی کے ہاتھ میں اور کہیں خیر الفاتین کر ہاں یعنی تمام خیرات کے دروازے جو ہے اسی کے دست قدرت میں جس کو چاہیں خیرات کے بلائی دروازے کھولیں گے جس کو چلیں گے بند کریں گے کہیں خیر الناصرین کہہ کر بہترین مدد کرنے والا ہاں جی کہیں خیر المنجلین کہہ کر بہترین جو ہے میزبان کے معنی میں اور کبھی خیران کشرہ کہہ کر ہاں جی بہت زیادہ خیر تو اسی اللہ خود کے خیر دست قدرت میں ہر قسم کے خیر ہر قسم خیر کی خدمت خیر مدد کی صورت میں خیر ہر مشکل سے نکلنے کا خیر ہیں بہترین میزبانی کا خیر اور خیر کا شعر یہ سب اللہ کے دست قرب میں اسی بیا خیر کو اللہ نے قرآن پامی مختلف الفاظ میں بیان کیا اس سے معلوم ہوا کہ تمام خیرات اللہ ہی کی طرف سے ہے ان تو سے معلوم ہوا ہاں جی کہ تمام خیرات اللہ ہی کی طرف سے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے زان کرانی میں, میں ہمیشہ ان لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں ہاں کہ ہماری دعائیں ہمیں دعا بھی ہے اور اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ یہ آپ اور میرا عقیدہ ہونا لازم ہے کہ تمام خیرات اللہ کے دست سے قدرت میں اور اس بات پر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے تو ہم اللہ کے سوا کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے کسی ظالم جاوید لوگوں کی کٹ پتلی نہیں بن جائیں گے ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اندر کی بندگی کریں گے ہمیشہ سچ بولیں گے حق بحق گے حق و عمل کریں گے سچائی کے ساتھ چلیں گے دین کے ساتھ چلیں گے تاکہ اللہ آپ کی مدد کرتے رہے اور اللہ کی شامل ہر ہے تو اس سے معلوم و تمام خیرات اللہ ہی کی طرف سے اس بات پر ہمیں یقین ہونا ضروری ہے زین تاکہ ہم جو ہے اپنے دینا ان کو جو ہے حقیقی مال متعلق ہم بیچ نہ ڈالیں لہٰذا بند مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ ہی کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں اور ہر چیز کو اسی ذات کے درگاہ عادت سے مانگیں کیونکہ وہ بہترین رزق دینے والا بہتر وارث بہترین مددگار بہترین مہمان نواز اور ہر کار خیر کا دروازہ کھولنے والا اور تمام خیرات برکات کا مالک حقیقی اور جواد مطلق ہیں وہ غنی ملق ہے اور سخی ملق ہے لہذا اس کی درگاہ میں کوئی کمی بھی نہیں ہاں جی وہ جتنا دینا چاہیں سکتے ہیں کوئی کمی بھی نہیں ختم بھی نہیں ہوتا ہے. ایسے خزانہ اس کے بعد نہ ختم ہونے والا ہاں جی لہٰذا اس کے دروازے کو خرکھے آج دن گرہ میں نہ اس پاکزات کے خزانے میں نہ اس نہ اس پا ہاں جی اس پاکزات کے خزانے میں کوئی کمی ہے نہ اس کے درگاہ میں کوئی بخل و کنجوسی و فیاض ملّ نہایت کریم و مہربان ذات پاک اللہ تعالیٰ کے ذات ہاں جی وہ معنی سے پہلے عطا کرنے والا اور ارحم و رحمین ذات ہے خلاصہ کہ تمام خیرات کے ساتھ چشمہ ہاں جی تمام خیرات کے ساتھ چشمہ وہی ذات ہے اللہ کے ذات ہے اسی لیے اس ذات پاک نے اپنے جواد و فیاض ملق سخی ملق ہونے کو جوات فیاض دونوں عربی کے لباس یعنی سخی ملق نق و ختم ہونے والے ثقافت کے مالک ہونے کا اپنے جوات و فیاض اللہ ہونے کو واضح کرنے کے لیے اپنے مقدس کلام میں فرمایا بیا دکھل خیر ان نقا اللہ کلشین قدیر بیا عالیہ عمران چھتیس میں کہ اللہ تیری ہی درست قدرت میں تمام تک تمام خیرات ہیں اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس کو جتنی خیر دینا چاہیں دے سکتا ہے جس نوعیت کے خیر دینا چاہیں دے چاہتا ہے جب دینا چاہیں دے سکتا ہے جس شخص کو جس قوم کو جس خاندان کو جس مذہب و ملت کو ہاں جس کو جو دینا چاہیں اللہ دے سکتا ہے اس کی دست قدرت میں ہر چیز کا جو ہے قدرت ہے وہ دینا چاہیں سب کچھ دے سکتے ہیں جان کر لہٰذا اللہ تعالی نے اپنے نبی پاک کے زبان مبارک سے ہاں جی اس ذات اقدس کے جواد اور بیعتگر خیر نبی کی طرف سے بولنا نبی کے زبان سے جاری ہے جملے کی شکل میں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی پاک کے زبان سے ہے اس ذات اقدس کے جواد جواد و فیاض جواد فیاض ملا ہونے کا ہونے کی صفت سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ تمام خیرات اس ذات پاک داد پاکرت میں ہیں لہذا ہمیں خیرات اسی پاک ذات سے مانگیں ہمیشہ اسی کے دروازے کو کھڑک لائیں اور ہمیشہ اسی سے ہر قسم کے خیرات اسی سے مانگیں زندگی یہ ناقدہ بہت عام ہے بیاہ دہیل بیاہ ہاں جی ہماری دعا میں ہے بیاہ دہیل خیر اللہ کے جو ہے لا اللہ وحدہ شریک اللہ, اللہ, وح اللہ سے کوئی شریک نہیں ہاں جی اور یہ ساری دعائیں پڑھنے کے بعد جو ہے فرمایا کہ بیا دہلق ہے اس سے ہاں اللہ سوا آ, کوئی ماں بوجھنے وحد ہو وہ قلعہ ہے اس کا کوئی جوش نہیں ہاں وہ مرکب زاد نہیں ہے وہ تنہا ذات ہے وہ احد ذات ہے لا شریک اس کا کوئی شریک نہیں نہ میں نہ صفات میں لاہ الملک تمام بادشاہ بھی اسی کے ساتھ خاص ہے تمام تاریخیں اسی کے ساتھ ہے اور یہ ہم یہ و امید ہاں جی وہی جی موت دیتا ہے زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے اور وہ ذات و بھائی اللہ تو اس کے لیے کوئی موت کا تصور نہیں ہے ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والی ذات ہے یہ اللہ کے تمام اچھا اچھا وصاخ اللہ کے لیے ثابت کرنے کے بعد پھر حرمیہ بیا دل خیر تمام خیرات اس پاک ذات کے درست قدرت میں ہیں جو اس کے دور کوئی معبوز نہیں واقل ہے اسے کوئی شریک نہیں بادشاہت تمام اسی کے ساتھ ہے تمام تعریفین بھی اس کے ساتھ کھاتے موت اور حیات بھی اس کے ذات پاک کے دست قدرت میں ہیں اور لہذا بھی دل خیر چونکہ یہ تمام چیزیں ویسی کے دست قدرت میں ہیں لہذا جو ہے خیرات بھی اسی کے دست قدرت میں ہر نو نہ ہر نقصان اسی کے ہاتھ میں ہر نو فائدہ پہنچانا اسی کے ہاتھ میں ہمیں اس بات پر پورا ایمان اور یقین کے ساتھ جب ہم دعاؤں کو پڑھیں تو ہمارے اندر جو ہے اللہ سے ہمارا رشتہ ادا نگر میں مضبوط سے مضبوط تر ہوگا اور ہم ہر چیز کو اللہ سے مانگیں گے اسے اللہ نے حتم اوسا سے کہا ہے موسا اگر آپ کے جو ہے جوتے کا تسمہ بھی پھٹ جائے تو مجھ سے مانگنا نمک بھی ختم ہو جائے تو مجھ سے مانگنا میرے درگاہ سے مانگنا اللہ ہے سب مہربان اللہ ہے وہ اس در سے شکایت نہ مانگنے کا ہے کثرت سے اس کی درگاہ میں دعا نہ کرنے کا ہے اس کی درگاہ میں فریاد نہ کرنے کا ہے. ہماری فریادوں سمجھ سمردوں وہ اللہ ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے وہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں بندہ جب اس کی درگاہ میں دعا کرتے ہیں فریاد کرتے تو اللہ بندے سے خوش ہو جاتے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے مجھ سے فریاد کیا ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگا مجھ سے مال دولت مانگا مجھ سے عزت وبرو مانگا ہے اور میرے بندے جانتا ہے کہ یہ سب میرے دست قدرت میں ہیں جانتا ہے اگر میں نہ دوں تو اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے ہاں جی اور اس کی زندگی کے تمام خیرات بلائیاں مجھ اللہ کے دست قدرت میں اور میرے بندے اس چیز پر یقین رکھتے ہیں تو, تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے ہر فریات رسی کرتا ہے اس کو کبھی بھی مشکل میں ہمیشہ شکل نہیں رکھتا آزمائش کے طور پر اوپر نیتی زندگی میں ہو سکتے ہیں اللہ کی شفقتیں ہمیشہ اس بندے کے ساتھ ہیں اللہ کی نعیتیں ہمیشہ اس بندے کے اوپر ہوتی ہیں اللہ کی مہربانی بھی ہمیشہ اس بندے کے اوپر ہوتی ہیں جو اللہ کے دروازے کو ہمیشہ کھٹکھاتے رہتے ہیں بیعت ہند خیر کہہ کر بیعت کل خیر کہہ کر, کر تمام خیرات اس ذات کے دستخط میں اللہ تمام خیرات تیرے دست قدرت میں ان نگا اللہ کلشین کو دے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہاں جی؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ حقرات اس کے ہاتھ میں تو یہ دعائیں بہت پیاری دعائیں زنگرمی ان کو چکھنے کی کوشش کریں ان پر اپنی ان دعاؤں کو سن کر پڑھ کر اپنی ایمان تازہ کریں میں دعا اللہ تعالیٰ میں ان تمام دعاؤں کو پوری خلوص کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیع